الحمد للہ تمام و صنع تعریف و توصیف اللہ جل مجت کریم کی ذات و کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے شاہتہار اللہ جلّہ کی حمد و صنع کے بعد حضور نبی اکرم شفیع ام رسول مختصم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب تانا غیوب مالک رقاب امام فخر عرب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لال رخ نیر تابا سر نشین محوش ماہ خوبا شہن شاہ حسین تطمہ دورا سرخیل زہر جمالا جلبہ صبح ازل نور رات لم یزل باعث تقبین عالم فخر عدم و بنی آدم نیر بتھا راستہ را اوہ شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمن احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں عدادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زب الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ ہنسی ماننا یہ تقاضۂ ایمان ہے حضور کا ذکر تذکرہ حسن سن کر کے پہلے ایمان کے چہرے سرشار ہو جاتا قراقرین کے ساتھ جو محبت کا انہیں رب تو رشتہ ہے وہ مستحق اور مضبوط ہوتا ہے حضور کا تذکرہ سن کے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے اہل ایمان کو قرار ملتا ہے جب کوئی حضور کی باتیں چھیڑے حضور کا ذکر کرے بالخصوص حضور کا تذکرہ حسن تو اہل ایما کے لیے بہت بڑی دولت ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا تذکرائے حسن کرے گا لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بن جائے گا آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں میرے سے لوگ پیار کیا کریں آسان سا نسخہ ہے اس نے محمد کے قصیدے پڑھا کریں لوگ تم سے پیار کیا کریں لوگ تم سے محبت کیا کریں آسان سا نسخہ ہے حضور کے حسن کے گیت گایا کرو حضور کی مد و ستائش کیا کرو اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ کی مخلوق بھی تم سے پیار کرے گی اور پھر حضور بھی تم سے پیار کرے گا تو یہ تقاضا ایمان ہے کہ حضور کو کائنات میں سب سے زیادہ ہنسی مانا جائے اور یہ محض اعتقاد کی حد تک نہیں ہے حقیقت ہے یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ بس وہ عقیدہ ہے اعتقاد ہے گمان ہے ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیس جیسا زمانے میں کوئی نہیں لیکن ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو شاگرد سوچتا میں میرے استاد جیسا جہان میں کوئی نہیں لیکن اچھے اچھے لوگ موجود ہیں یہ اس کا حسنِ زن ہے لیکن حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ ہنسی ہیں یہ حسنِ زن نہیں بلکہ یقین ہے اور کائنات میں اللہ نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ حسن دیا وہ جمال دیا کہ جس کی مثل کائنات کے اندر موجود نہیں حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبله ولا بعده مثله کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا, خدا نے وہ سچائی پن چڈیا وچ محمد نظر خدا نے جمیلہ دا منہ موڑ توڑ تو اتنا حسین پیکر تراشا پھر اسے خود اپنا محبوب بنا لیا آلہ حضرت کیا خوب بات کہے گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے یعنی حضور اتنے حسین ہیں کہ اللہ کے بھی محبوب ہیں حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے اعزاز ہے حضور کا. اور ہماری قسمت کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا دیکھتے کیسے کوئی دوسرا محمد رب نے بنایا ہی نہیں ہے اتنا ہنسی پیکر ایزا سرا استنارا بچ ہو جب مسکراتے تو چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا ایزا داہے کا یا تلا جدر جب مسکراتے سامنے والی دیواروں پہ اکس پڑا کرتا تھا اتنا ہنسی پیکر تراشا اتنے پیارے محبوب اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلاج نور یخرج جو بین سنایا ہو حضور کے سامنے والے دو دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا اور جب حضور گفتگو کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی اور پورے ماحول پہ روشنی پھیل جایا کرتی تھی اجالے پھیل جایا کرتے تھے یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے اللہ اکبر حضرت جابر بن سامور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے کہ چاندنی شب تھی ستارے چمک رہے تھے چاند دمک رہا تھا تو حضور علیہ السلام بھی لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے مہوے اس طرح حق تھے میں کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتا کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا اور پھر کیا فیصلہ کیا فائزہ احسن اندی من فرمایا میں نے پھر فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ تو چاند سے بھی سونا ہے چاند کے چہرے پہ دان ہیں لیکن حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند سے بھی حسین ہے بلکہ چاند کیا چاند تو حضور کے اشاروں پہ رقص کرتا ہے حضور انگلی اٹھائے تو قدموں میں سلامی دینے آ جاتا ہے آزر فرماتے ہیں یہ تو حضور کا کھلونا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محت میں جدھر انگلی اٹھاتے چاند جاتا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کلونا نور چاند جکا تھا بچپنے میں اس لیے یہ تھے سراپا نور کا وہ تھا کلونا نور کا فرمایا احسن اندی من القمر تو میں نے فیصلہ کیا حضور تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ کل کامر بدر کہ حضور کی صورت کیا بتاؤں جس طرح چودویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے تو علماء نے کہا اس کی تشریح میں کہ یہ تشبی دینے کے لیے آپ نے بیان کیا چونکہ اور کوئی تشبیح مل نہیں رہی تھی ورنہ حضور علیہ السلام کی مثل کوئی ہے جس سے مثال دی جائے اور جس سے تشبیح دے جائے یہ صرف بات کو نفس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا گیا ورنہ حضور اتنے خوبصورت ہیں اتنے حسین ہیں کہ کوئی مثل ہی نہیں ہے جس سے مثال دی جائے اتنے خوبصورت بنائے گئے اور اتنا خوبصورت پیکر تراشا گیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی یہ سارا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا امام کو نے لکھا ہے لام یو زہر اللہ تمام حسن ہی حضور علیہ السلام کا ابھی سارا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا ابھی پردے تھے بشریت کے لیکن اس کے باوجود بھی تاب نہیں تھی کہ کوئی, کوئی دیکھ سکے آپ دیکھیں کہ صرف دو درجن کے قریب صحابہ ہوں گے جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. ایک لاکھ بیانوالیس ہزار صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے. صحابی بنتا ہی تب ہے جب ایمان کی نظر سے حضور کے جمال جہاں آ کو دیکھے تو ایک لاکھ چوالیس ہزار لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے. لیکن بیان صرف دو درجن کریں چوبیس پچیس آدمی کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امر مومین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہند بن ابھی اعلیٰ حضرت برا بن عزب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو توفیل رضی اللہ, تعالیٰ،, تفیل رضی اللہ تعالیٰ چند سے آبی ہیں آپ ان کی تعداد گنیں تو انگلیوں پر آ جائیں گے دو درجن سے زیادہ ان کی تعداد نہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے دیکھا ایک لاکھ چوبیس ہزار نے لیکن بیان صرف چوبیس کریں وجہ کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ حضور کو لوگوں نے دیکھا تھا لیکن آنکھ بھر کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکا ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے کہا تم نے نہیں دیکھا کہا دیکھا تو تھا لیکن آنکھ بھر کے کب دیکھ سکے چیروں کی چمک اور تابش بھی اتنی تھی کہ نظریں اگتی تو جھک جاتی اور یہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے یا حضور کے گھر والے یا جو بچپن میں حضور کو دیکھتے رہے یا غریبی رشتے دار ہے جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے وہ حضور کا ہولیا بیان کرتے چھپے ہوئے حسن کا عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدس فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محد سے دہل نہیں خواب دیکھا اور شاہ ولی اللہ محدس وہ بزرگ ہے تمام بکاتی بے فکر کے لوگ انہیں اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرما آج حسن رسول بیان کرنے کی لالچ یہ بھی ہے کہ اللہ ہم حضور کے حسن کی زیارت نصیب فرما اور یہ بہت بڑی دولت ہے اگر یہ مل گئی تو زندگی سمر گئی اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں حضور کے دیدار کی تڑپ نہ ہو اے لکھائے تو جواب ہر سوال حل شبد ہر مشکلت بے کی اوقات تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے ورنہ ساری زندگی الجھنوں میں گزر جاتی ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے اور اگر حضور تشیف لے آئیں اور جلوہ دے دیں سارے مسئلے حل ہو جاتے اللہ خو اکبر تو حضرت شاہ ولی اللہ مدثر دہلی فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ حضور آپ کا ہی فرمان ہے انا عملا و اخي يوسف اصبح میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا جبکہ نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی وہاں زنان مصر میں انگلیاں کٹ لے وہ واقعہ اپ نے سنا علماء سے کہ زلیخا کو طانے دینے لگی کہ تو نے ایک غلام پہ دل ہار دیا ملک تیموس کی بیٹی ہو کے عزیز مصر کی بیوی ہو کے شہزادی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی تان تشنی کے تیر برسائے زلیخوں کو پتا تھا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں کہ میں ان کو کتنی دیر تک دلائل دیتی رہوں گی کہا میرے گھر آنا میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں چالیس خواتین کو گھر بلایا امیر کبیر اس دور کے وزارا اور مشیروں کی بیویوں کو محتارزین کو بلایا کہا میرے گھر آنا دعوت کی کھانا دیا بعد میں انہیں پھل دیا ہاتھوں میں چھڑیاں دی ناشپاتیاں دی اور جب یہ وہ پھل کاٹنے لگیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جا کے ہاتھ جوڑ دیئے وکالتر جلح کہا دو لمحوں کے لیے آ میری محبت کی لاج رہ جائے یہ مجھے تانے دے رہی ہیں کہ غلام پہ دل ہار گئی ذرا دو لمحوں کے لیے آ جائی وکال دو لمحوں کے لیے آ نکلے آ. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے نکاب اوڑا ہوا تھا جب آپ کے نکاب سے جلوے چھن چھن کے ماحول کو روشن کرتے ہیں اور ان عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال پہ پڑیں تو وہ ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں لیکن ایسا استغراق ہوا جمال یوسفی کو دیکھتے دیکھتے کہ وہ چھڑ ہاتھوں پہ چل گئی اور انگلیاں کٹ گئیں اور وہ جو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی ہے تو انہوں نے کیا کہا کل نہ ہاشّا باشا ان ہاذا مالا کن کریم کہنے لگی یہ کوئی تو بشر ہے ہی نہیں یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی اور جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں یہ تو کوئی مقرر فرشتہ ہے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا تب جھگڑے ہوتے ہیں جب دیکھ لیں تو پھر جگڑا نہیں ہوتا ہے حضرت پیر وارش شاہ علیہ رحما اپنے ٹھیٹ پنجابی لہجے میں کہتے ہیں جنہیں ویکیا نہیں وہ کرن گلا جنا دیکھیا نہیں وہ کرن گلا جن ویک وہ تو بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت تو کھول دے نہیں آج جگڑے ہو رہے ہیں مناظرے ہو رہے ہیں و تمہیس جا رہی ہے نبی کو تولا جا رہا شرم نہیں آتی کس کو تول سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ بلا منوٹنوں کا حساب ہو سکتا ہے اس پہ رتی معاشے کا حساب تو ہو سکے گا لیکن منو منوٹنوں کا حساب چھوٹے سے ترازو پہ تو نہیں ہوتا عقل کے ترازو پہ یار مجھے تولنے شوق ہو تو مجھے شوق ہو تو میں آپ کو تولنے بیٹھ جاؤں جو نبیوں کا بھی امام ہے بلا اسے بھی تولا جا سکتا لٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور لٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا آشکا اصلی چور ڈھا کوئی نور نکھے کوئی بشر آخے پیندہ رات دن ہو شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا دیتی سہور ہوٹھا سہور ڈٹھا تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں یہ سارا شور اس لیے ہے کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر بحث نہ کرتے جانے قربان کر دیتے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے لوامی ذلی خاں لور اے نہ جبینا ہو لاسر نہ بےکت القلوب اللہ کہا کہ اگر حضرت کو ملامت کرنے والی عورتیں میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھ نہ کاٹتی دل کاٹ لیتی تو جب تک دیکھا نہیں تھا کہنے لگی ایک غلام پہ دل ہار گئی جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں یہ تو کوئی مقرر فرشتہ ہے تو دعا کرو اللہ دیدار نصیب کر دے سارے مسئلے پھر ہی ختم ہوں گے رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال حل شبد ہر مشکلت بے کیل و کال جب دیکھا نہیں تھا تو مناظرہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے مسلمانوں کے نبی سے بحث کروں گا یہ سوال پوچھوں گا یہ بات کروں گا علماء یہود نے باقاعدہ تیاری کروائی یہ گھر سے نکلے حضور تشریف فرما تھے صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا ایک کونے میں آ کے بیٹھ گئے حضور کے چہرے کو دیکھا وہ جو گٹھڑی سوالوں کی اٹھا کے لائے تھے ساری کھل گئے اور تتلیوں کی طرح سارے سوال اڑ گئے پھر تھوڑی دیر گزری حضور پوچھا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو کہاں غلام بننے آیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے سارے سوال بھول گئے یک نظر کر دی وآداب فنا اداب فنا آموکتی روزے کے خاشا کے مرا واسوختی نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو کھانا خراب کر دے کا حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں عبداللہ ابن سلام حضور کا غلام بن گیا آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے آئے کسی اور مقصد سے تھے وہ کچھ اور گیا وہ جو دو کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ابھی پلٹ آتا ہے کامیاب ہو کے تو ہم کہیں گے کہ مسلمانوں کے نبی کو مارے مناظر کا جواب نہیں آیا لیکن جب انہیں خبر پہنچی کہ وہ بھی نوکر بن گیا تو وہ صبر نہ کر سکے حضور کی مجلس میں آن پہنچے اور عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے عبداللہ ابن سلام تو یہودیت کی ناک کو خاکالوت کر دیا تجرا کر دیا یہودیوں کو, کو کوئی سوال پوچھا ہوتا کوئی اعتراض کیا ہوتا ہم سمجھتے مطمئن ہو گیا اور مان لیا ہے علمی پیاس بجھ گئی ہے لہذا ایک محقق آدمی تھا تسلیم کر لیا لیکن تم نے نہ کوئی سوال کیا نہ اعتراض اٹھایا یوں ہی دیکھا اور مان گئے یہ بات سمجھ سے باہر ہے عبداللہ ابن سلام بولے یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے مجھے تو اتنا پتہ ہے جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا آرف تو انا واجھا لے سب وجہ کذاب تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو دیکھتا دیکھ کے پکار رکتا یہ سچے کا چہرہ ہے جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا یا یہ تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والے انسان ہیں امام نبہانی نے جواہر البہار میں باقاعدہ باپ باندھا ہے حضرت امام تبرانی نے اپنی موجب میں لکھا ہے اور بھی نے اس حدیث کو بیان کیا حضور علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے صحابہ نے پوچھا کیوں روتا ہے ارشاد فرمایا ایک ہمزاد اس کے ساتھ جنم لیتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے بچے کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے شیخ صادی فرمایا جب تو آیا تھا تو روتا تھا یہ ہنستے تھے ایسے زندگیوں کو شیتان تو سیابا نے کی حضور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی وہ ہمزاد پیدا ہوا تھا فرمایا ہاں عرض کی حضور اس نے بھی آپ کو چھیڑا تھا سنیے حضور کے لفظ فرمایا چھیڑنا کیا تھا اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئے فلما رانی اسلم اس نے چھیڑنا کیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا دیکھنے, اللہ اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیر صورت ہی ایسی بنا دی گئی حضور نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا اے جبریل تو نے تو پوری کائنات دیکھی ہے تو بتا کہ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے تو جبریل کیا بولتا ہے کل لب تو مشارے کل اردے بہا ولم محمد کا میں زمین و آسمان کو دیکھا ہے لیکن محبوب آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا کسی فارسی شاعر نے اس کو اپنے لہجے کا حسن دیا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم بڑے بڑے پری پیکر بڑے, بڑے زہرا نگار دیکھے بڑے بڑے حسینوں ماں جبینوں نازنینوں کو دیکھا ہے لیکن تیری قسم تیرے جیسا تجھی کو دیکھا ہے وہ لیکن تو چیزیں دی گری تیرے جیسا کوئی اور دیکھا ہے ایک حضور علیہ السلام نے کالی چادر زیب تن کی دوشالہ اوڑا ام المن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی جلوہ فراز تھی فرمایا کیفا ترین یا عائشہ عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا آج حسن خود ناز میں آ گیا ہے ترین یا عائشہ عائشہ بتاؤ نہ کیسا لگ رہا اب ام المومن نے جو جواب دیا وہ بھی حد کر دی ارض کرنے لگی حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھال دیا اللہ اکبر رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا آغوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہل فرماتے ہیں. کہ میں نے حضور سے ارز کی کہ آپ کا حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے اور وہاں زنانے مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے اور سر دنیا اور لطف اٹھائیے اور اپنے نبی پہ درود پڑیے حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے کہ حضور نے فرمایا جمالی مستور من اللہ اے عبد الرحیم رب نے میرے حسن پہ اپنی غیرت کی وجہ سے پردے ڈال رکھے کیونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے وہ کیا کہا تھا کتیل شفائی نے کہ اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا وہ کہتا ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تھی آئینہ دیکھے تو تو اپنا آپ دیکھے میری بے اعتمادی کا عالم تو یہ ہے کہ میں یہ بھی گبارا نہیں کرتا تو مجھے چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے تو کہا جمالی مستور اناس غیرتمن رب نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن پہ پردے ڈال دیے ہوئے اور اگر وہ پردے نہ ہوتے تو کوئی دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا یہ چھپا ہوا حسن ہے صوفیاء کہتے ہیں ستر ہزار بشریت کے پردے حضور کے چہرے پر ڈالے گئے ان پردوں سے چھن, چھن کے حضور کا نور نکل رہا ہے اور پھر بھی لوگوں کو طاقت نہیں ہے اور میں نے ارز کیا کہ صرف چند سے آپ جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں ان کی بھی سنیے حضرت احسان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں حضور کا جو حلیہ بیان کرتا ہوں میرے پاس ایک طریقہ تھا دیکھنے کا اس وجہ سے میں نے حضور کو دیکھا ہے. کیا طریقہ تھا؟, کہتے جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بنائی نہ جانتی رہ یہ کون کہہ رہے حضرت بن اور آپ جانتے ہیں حضرت شاعر اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور پھر حسن بھی وہ جو ستر ہزار پردوں میں چھپا ہوا ہے ستر ہزار پردوں میں چھپا ہوا حسن ایک شاعر دیکھ رہا ہے اور وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے جمالے جہاں آرا کو دیکھ سکے کسی نے کہا امبیا حسن مستفیٰ حسن متلک حسن مستفیٰ سد ملک قربان شبد ہر بوئے تو امبیا حیران راش بر روئے تو شش جہت روشن زاب روئے تو تر کو تاجی کو عرف ہندوئے تو اقبال کہتا رو سارا زمانہ تو آپ کے حسن کا ہی اثیر ہے ایک ہم ہی نہیں ان کے چاہنے والے اللہ بھی, بھی فرشتے بھی بشر بھی سرکار دو عالم ہے جدر دیکھیے دیکھیں ہیں مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ادھر بھی جسم نظر اٹھا کے دیکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے جب سورہ بدوحا نازل ہوئی تو کیونکہ چالیس دن فتحت وہی کا زمانہ تھا حضور نے فرمائد اتنے دن نہیں آئے تمہارا دل و داس نہیں ہوا تھا تو جبریل نے عرض کی آنا عبد المعمور حضور میں حکم کا پابند ہوں جی تو میرا بھی نہیں لگ رہا تھا لیکن کیا کرتا اللہ کا حکم ہوتا تو میں آتا میں بھی آپ سے اداس بیٹھا ہوا ہوں اور میں بھی حکم کا پابند آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن اور وہ جمال دیا اور وہ خوبصورتی دی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں یہ حضرت خدیجت رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر سے بیٹے کان رسول اللہ صلی اللہ بیٹھے حضور دار تھے اور چہرہ اس طرح تھا جس طرح چودہ رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے او حضور کا حلیہ تم ایک دیہاتی عورت سے حضور کا حلیہ سناؤ آپ جانتے ہجرت کی رات حضور جب مکہ تلمکرمہ سے مدینہ تو رسول جا رہے تھے تو راستے کے اندر بھوک کی شدت کا احساس ہوا ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا نام تھا اس کا ام مابت رضی اللہ تعالی انہا تو اللہ تعالی نے بعد میں ایمان میں نصیب کیا تو ام مابت کی کٹیا کے قریب حضور کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاتون ہوں مہمانوں کی خدمت کر کے کل بھی ہمیں مسرت ہوتی ہے لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تمہاری بکری بندی ہوئی ہے اگر کہو تو اس کا دودھ دھو اس نے کہا کہ یہ تو ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل بھی نہیں ہے اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے چلنے کے قابل بھی نہیں ہے دودھ کہاں سے آئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ دھو اس نے ہنس کے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بکری کھولی حضور کے سامنے کھڑا کیا آپ نے اپنا دستے کرم اس بکری کی پشت پہ پھیر دیا بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا آپ کا کریم نے دھونا شروع کر دیا ام مابت جو برتن پیش کیا وہ بھر گیا کہا اور برتن لاؤ وہ برتن لائی وہ بھی بھر گیا گھر کے جتنے برتن تھے دودھ سے بھر گئے لگتا تھا اللہ نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوضے کی نہروں سے جوڑ دیا حضور نے خود بھی پیا حضرت نصدی صدیق اکبر نے بھی پیا اور ام مابت نے بھی پیا اس کا ایک بچہ گھر تھا اس نے بھی پیا حضور نے دعا دی اور چلے گئے ام مابت کو اس خوشی کے عالم میں حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا جب شام کو ابو مابت ام مابت کا شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس آیا تو اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار ادھر سے بہار گزری اور اگر اسی بات کو نشور وحدی کا لہجہ دوں تو اس نے حد کر دی چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے ابو مابدت جب شام کو گھر آیا کچی کلّی پہ نور برستے دیکھا کہنے لگا کہ آج یہ ماحول بدلہ بدلا ہے کیا بات تو ام محبت نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا اب ام محبت کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا اور اس نے کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا اور پھر ام محبت حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے. ایک دیہاتی سی عورت ہے میں وہ سارے لفظ تو بیان نہیں کر سکوں گا وہ ایک لمبی حدیث ہے لیکن چند لفظ مابت کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس بادیا نشین خاتون نے حضور کا نقشہ کیسے کھینچا اور کیسے حضور کا حلیہ بیان کیا اپنے شوہر ابو مابت کو وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے تو راج ظاہر الوزاح اے میرے شوہر میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا حسن الخل اور اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی ملیح الوجھ اس کا چہرہ نمکین تھا قسیم وسیم میٹھا تھا پیارا تھا فی این اے داجن وفی اشوارہی وطفن اس کی پل کے لمبی تھیں اور اس کی آنکھیں سونی تھی فی سوتہی سہلن اور اس کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی اس نے حضور کے حلیے میں ایک لمبی گفتگو کی لیکن آخری دو لفظ جس کے لیے میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو لطف آ جائے گا مالک تھا ملیحل نمکین حسن کا مالک تھا. قسیمن وسیمن اللہ اکبر وہ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اس کی پلکیں لانبی تھیں اس کے ابرو جڑے ہوئے تھے ایک ایک چیز بیان کی اور آخر میں ام مابت نے جو حضور کے نقشے کو اپنے شوہر ابو مابت کے سامنے رکھا وہ لفظ اس نے کہا اے ابو مابت کیا پوچھتا ہے کہ وہ مبارک کیسا ہے تجھے دو لفظوں میں اس کا نقشہ نہ بتاؤں کہ وہ کیسا تھا کہا ابو مابت جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا جب دور تھا تو سونا لگتا تھا کچھ لوگ دور ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ کے بات کچھ اور ہوتی وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے تو کسی کا لہجہ بڑا برف والا ہوتا ہے لیکن جب قریب ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی اچھا نہیں ہے امے محبت نے اس میں حضور کی سورت بھی بیان کی حضور کی سیرت بھی بیان کی حضور کے کردار کو بھی بیان کیا اور ان لفظوں کو بار بار سنیے اور لطف لیجئے اس نے قابو مابت میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا اب من سے جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا قریب آ تو اور سونا لگتا تھا مکھ چند بدر شاہی متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی اک مستانی ہیں。مخمور اکھی ہیں کہا جب دور تھا تو سونا لگتا تھا قریب آ تو اور سونا لگتا تھا اتنا حسین تھا اب روزانہ ام مابت کے گھر میں تذکرہ ہی حضور کا ہوتا ہے شام کو جب ابو مابت بکریوں کا ریبڑ لے کر کے آتا ہے تو ام مابت کھانا لے کے آتی ہے تو ابو مابت کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں سنا روزانہ وہ حضور کا تذکرہ چھڑ لیتے ہیں کہ مبارک نے یوں یوں بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور یوں اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کرنی اور ساتھ وہ بچہ جو اس نے بھی حضور کو دیکھا ہوا تھا وہ بھی کبھی کبھی کہتا ہے اما وہ مبارک نے کیسے ہاتھ پھیرا تھا ہمارے سارے برتن کیسے بھر گئے تھے وہ کیسے بولتا تھا اس کے ساتھ والا کیسا دب کرتا تھا اس کا روزانہ ان کے گھر میں شام کو حضور کا تذکرہ ہوتا ہے اگر اس کو سادے لہجے میں کہ لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ام محبت کے گھر میں روزانہ شام کو محفل میلاد ہوتی ہے روزانہ جب وہ ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور ام محبت کھانا پیش کرتی ہے وہ کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں سنائیں یہ اصل غذا بن گئی ان کی ایک دن قریب بستی سے سودا سلف لینے کے لیے ام محبت اپنے بچے کے ساتھ گئی لیکن وہاں سے سودا نہ ملا تو آگے چلے گئے اور شہر مدینہ میں پہنچ گئے اسے نہیں پتا تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے وہاں پہنچی سودا خرید رہی ہے اچانک بازار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ام محبت کی نظر تو نہ پڑی لیکن بچے کی نظر پڑ گئی فسا یا ام حاضر صاحب المبارک اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا کہا امی وہ مبارک کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ جا رہا ہے وہ جو مبارک کے ساتھ اس دن بندہ تھا وہ جا رہا ہے مبارک, مبارک, کہاں ہیں؟ مبارک کہاں ہیں؟ تم تو مل گئے ہو مبارک کا بھی پتا بتاؤ وہ کہاں ہے اب حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ نے وہ دو لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کس مبارک کا پتا پوچھ رہی چونکہ انہوں نے نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا تو کہا مبارک سید کا فرمایا کیا پوچھ رہی مبارک جس نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا آپ سمجھ گئے یہ تو وہ بادیہ نشین عورت ہے کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے جائے حضور علیہ السلام سینے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ام محبت اور اس کا بچہ عزر ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں جب حضور پہ نظر پڑی تو بچے نے کہا اے امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے اور پھر حضور علیہ السلام کی صحبت میں انہوں نے کچھ وقت گزارا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور واپس پلٹ آئے شام کو جب ابو محبت بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس پڑنا تو کچی کلی پہ پھر دوبارہ لور برستے ہے تو امے محبت سے پوچھتا ہے آج مبارک پھر آیا تھا آج مبارک پھر گزرا تھا امے محبت کہتی ہے نہیں تو کہا یہ گھر کا ماحول تو بتاتا ہے کہ کوئی آیا تھا کہا مبارک تو نہیں آیا ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں ہم مبارک کو مل آئے ہیں کہنے لگا جلدی بتاؤ کہاں رہتا ہے کہا جس کو دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر مابد کی وہ بکری آم الرماد تک زندہ رہی اور یہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں آم الرماد آیا تھا آم الرماد تک زندہ رہی اور آم الرماد تک مسلسل دودھ دیتی رہی اور علماء کہتے ہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ڈیرے پر جتنے بھی گھر تھے سارے اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کے کھاتے تھے اور پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی اور وہ کتنے سال زندہ رہی مسلسل دودھ دیتی رہی کیونکہ اس کے اوپر حضور کا ہاتھ جو آ گیا تھا تو وہ عرض کرتی اب ہم من ہم ہم من قریبن میں کیا بتاؤں کتنا سونا ہے دور سے بھی سونا تھا قریب سے بھی سونا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے باہر جنگل میں تشریف لے گئے وہاں ایک کافرے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وفد تارک نے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ وہاں چل رہا ہے پہلے کافلا سے پوچھا اونٹ بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں میرے حضور کی بلا عالم فرماتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے نہیں میں اپنا سارا کر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے تو کہا کہ ہاں بیچتے ہیں کتنے کا کہا اتنے کا سودا طے ہو گیا حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور سوئے مدینہ چل دیے فرمایا میں تجارت کے لیے تو آیا نہیں تھا اچانک اونٹ دیکھا اور مجھے پسند آ گیا میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے حضور کو دیکھتے رہے حضور چل دیے حضور کی چال دیکھتے رہے جب نظروں سے اجل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے چی مگوئیاں شروع کر دی ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اپنا پتا بھی نہیں بتا کے گیا تم نے پتا بھی اور اونٹ بھی ادھار لے اگر قیمت نہ دینے آیا تو کون ذمہ جب کسی شخص سے نقد سودا لے تو کا اتنا پتہ نہیں اور جب کسی کو ادھار سودا دیں تو پوچھا جاتا ہے یا کوئی درمیان میں جامن رکھا جاتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے کہ ایک شخص آیا ادھار سودا لے گیا تم نے پتہ بھی نہیں پوچھا درمیان میں جامن بھی کوئی نہیں کوئی چیز بھی گروی بھی نہیں رکھے گیا تو اگر وہ نہ دینے آیا تو کون ذمہ دار ہوگا یار سب دھیان لگے رہے کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول چھڑتے تھے میں تو اس کی باتوں میں کھویا ہوں دوسرا بولا ایزا سرا استنارا وجب جب وہ خوش ہوتا تھا چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا دوسرا بولا اذا داہے کا الجدر جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ چمک پڑتی تھی ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب کے رہ گیا کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے جن میں پارکے سورایاں رکھیاں نے توں اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویگ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھا دے جی وہ نکلے سیر کرا گلشنہ کل جائے پیچ زلفتے راہی راہ فل جائے توسن سجن کا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈر لک نہ مارے متا بے ادبی ہو جائے علم خدا نے اینا دتا اکلاں وچنا آوے اکل خدا نے اینی دتی علماں وچنا آوے کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او نے مولئی دنیا کوئی ورلہی جان بچاوے آزم ایڈا سوڑا ماہی سنو کدرے نظر میں آوے کہا بارال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا اب وہ واپس نہیں آئے گا اب سنیے خوبصورت لفظ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا اپنے حسن کا جادو جگایا اور تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے کے چلا گیا اب واپس نہیں پلٹ کے آئے گا تو کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا جام ساما نے جامع خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر اونٹ کی قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لینا میں زمانت دیتی اس شخص کی انہوں نے کہا تو زمانت دیتی ہے تو اسے جانتی ہے کہا ولہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کیوں دے رہی ہے کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور ایسا حسین چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول نہیں سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آن پہنچے کہا کون ہے جن سے آقا نے اوٹ خریدا کہا ہم لوگ ہیں کہا حضور نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی اور یہ تمہاری قیمت ہے. وہ کہنے لگے قیمت اب بعد میں لیں گے ہم تو خود بک چکے ہیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے کہا یہ کھجوروں کا جھنڈ یہ نخلستان مدینہ یہی اس کا ڈیرہ ہے اور یہی اس کا بسیرا ہے علامہ حضور کہانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے اب سعادتیں پا گیا ایسا حسی چہرہ ایسا ہنسی چہرہ بل, بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے چان پیسا بریلی کا تاجدار بولتا ہے بلبل بل نے گل ان کو کہا بلبل بل کی منتہائی پر تو یہی ہے وہ پھول سے آگے تو نہیں دیکھتی تو بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جا فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بک چند بدل شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلفتے اکھ مستانی مخمو رکھی ہند مد بھریاں کئی بوجھ کے وانگ کباب ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشاد تے بے تاب ہوئے خونی مست نگاہاں نال دل لگڑا ہے بے پرواہاں نال جتھے دم مارن نہیں ہے مجال ایسا حسی چہرہ ایسا حسی چہرہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں لوگوں لنا شمسن وللآفاق شمس وشمسی فوق من شمس السماء وشمس الناس تتلو بعد شمسی تت لو بادی کہ لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے اور میرا سورج جب رات کو چڑھتا ہے تو پھر کبھی غروب ہوتا ہے کہ نہیں ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ حضور کا حلیہ بیان کرتی کہتے ہیں کہ, میں کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے پریشان تھی کہ حضور جلوہ فراز ہو گئے. میں نے عرض کی تو حضور مسکرا دیے پھر کیا ہوا فتح حضور کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر دیا یہ حسین چہرہ تھا حضور کا اور یہ حسین انداز تھا حضور کا اللہ اکبر کائنات میں حضور جیسا حسین ممکن ہی نہیں اقبال کہتا ہے کہ حس نے ہے وہ آئی نہ کہ جسا دوسرا آئی نہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکانیں آئی نہ ساز۔ میں مکدور سوچ ہے کہ جو کہتی ہے کہ خدا چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے دوسرا محمد ممکن نہیں ہے ایسا ہنسی پیکر تراش ایسا ہنسی پیکر تراشا کائنات کے اندر حضرت شیخ احمد مجسانی فرماتے مسلے ادھر آلم مکام تصور حضور کی مثل اس عالم مقام ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی سکتا کہ کوئی دوسرا محمد پیدا ہو خدا نے سچائی پن چھڑیا جے دے وچ محمد نو ٹالیا خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ مو موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیہ کوئی نہیں لکھا سونے بن بن بن دے نے اودھی خاکے پا جیا کوئی نہیں میرا رب بھی کہتا ودھھا واللیل از سجا قسم ہے محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی اور شب دجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی ایک اور بات اس دور میں ضرورت ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کیا جائے اقبال کہتا ہے ماں ما مارا زما بے گانہ کر از جمال مصطفیٰ بے گانا کر ہمارے دور نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس نے ہمیں ہم سے جدا کر دیا حضور کے حسن سے جدا کر دی جب کسی شخص کے دامن میں حضور کے حسن کی خیرات نہیں ہے تو اس کا دامن خالی ہے کائنات کے جتنے حسن ہے وہ انسانوں کو توڑتے ہیں اور حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے ایک کے دو چاہنے والے رکیب کہلاتے ہیں نا یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا کچھ سی اقتدار کی ایک چاہنے والے دو ہیں الیکشن بن گیا ایک کے دو چاہنے والے رکیب کہلاتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے سارے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں سارے حسن توڑتے ہیں لیکن حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے اس لیے آج اگر امت کا اتحاد چاہتے ہو تو حسن محمد کے قصیدے پڑا کرو یہ بہتر تہتر فرقے مٹ سکتے ہیں اگر یہ حسن محمد کے قصیدے پڑھنے کا مزاج بن جائے تو اگر حضور کے حسن کے تذکرے پڑھنے کا مزاج بن جائے تو پھر یہ فرقے یہ بندیاں مٹ سکتی ہیں کیونکہ کائنات کے اندر حسن مصطفیٰ ایک ایسی دولت ہے جو سارے انسانوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوش کو تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے ہم نے حضور کے نام سے میں اور آپ محبت کا رشتہ اور الفتوں کا یہ گہرا ربط کیوں رکھتی حضور کے نام سے ورنہ میں کون میری اوقات اور حیثیت کیا لیکن میرا اور آپ کا محبت کا یہ رشتہ حضور کے نام سے وہ کیا؟ کسی نے کہا تھا کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے اس بنیاد کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے ہیں حسب سابق آج بھی لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور عقیدتوں اور محبتوں کی یہ کہانیاں اللہ اس کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے اللہ مجھے آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے حضور کے حسن کا صدقہ میں حضور کی زیادہ عطا فرمائے اور حضور کی اطاط کی توفیق عطا فرمائے آئے وارف الدا جا نہیں ہنو عشق بے سبا